امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام زلت نفس کے اسباب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے تما کو اپنا شہر بنایا اس نے اپنے کو سبک کیا اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ زلت پر آمادہ ہو گیا اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا